وہ اسلامی بھائی غور کرے جو آج اپنے محلوں میں صدا مدینہ لگاتے ہیں مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں جنہیں لوگ دھواں کے لیے کہتے ہیں کل کو منہ نہیں لگاتا تھا کل ہمیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا لیکن جب سے اتار کے دامن سے وابستہ ہوئے تو کیا اس کا دامن ملتا ہے کہ اولیاء کرام کا فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے دلوں کی گندگیاں دھلتی ہیں نیک توفیق ملتی ہے پرس گاڑی کا ذہن بنتا ہے لندن اور پیرس اور یورپ کی محبت کا دم بھرنے والا جب ان کی صحبت پاتا ہے ان کے بیان سنتا ہے تو مدینہ مدینہ کہنا شروع کر دیتا ہے یہ کیا ہے اس کو کیا کہیں گے ارے ہر ایک کب بیٹھتے ہیں اس کی صحبت میں ہر ایک کو کب قرب نصیب ہوتا ہے لیکن امریکہ میں بیٹھے ہوئے کے سر پر امامے کا تاس سجا ہوا ہے یورپ میں بیٹھے ہوئے کے سر پر امامے کا تاس سجا ہوا ہے ہند میں موجود مبلک کے سر پر امامے کا تاس سجا ہوا ہے بنگلہ دیش سے موجود امامے کا تاس سجائے بیٹھے دیکھا نہیں ابھی دیکھا نہیں ہے صرف تعلق جوڑا ہے ارے جس سے تعلق جوڑنا دنیا میں کام آ رہا ہے انشاءاللہ شاء اللہ قبر و آخرت میں بھی, بھی کام آئے گا لے گا سن کر آپ چاند بھی سن کر اتار رہنما ہے اتار رہنما ہے اتار رہنما